السّلام علیکم میں دوبارہ حاضر ہوں ایک سوال کے ساتھ جی میں ابتحاد کی وضاحت چاہوں گا ابتحاد کیا آج اسلام میں اجتحاد کی ضرورت ہے جس بارے میں مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے اور مطلب اتحاد کی ضرورت تو ہم وقت رہتی ہے اتحاد کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ مسئلہ ہے کہ آج ہر کوئی مشتحد بن جاتا ہے اتحاد کی ضرورت سے انکار کی کو نہیں ہے لیکن کیا ہر ایک کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے وہ متحد بن جائے اور اتحاد کرنا شروع کر مجتحد مطلق جو تھے وہ تو علماء نے بیان کیا کہ چوتھی صدی کے بعد ختم ہو گیا اس کے بعد کو مجھ تو پھر ہو سکتا ہے پھر فتویٰ ہو سکتا ہے کوئی مجھ تحت فی الحث ہو سکتا ہے مختلف چیزوں میں ہو سکتا ہے مجھ سے مطلب تو نہیں ہو سکتا تو اشتہار کی ضرورت کا کسی کو انکار نہیں ہے ہر دور میں چونکہ اسلام ہمارا قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں اتحاد نہیں ہوگا تو یہ تو ایک ایسا مذہب بن جائے گا جو کہ صرف چند سالوں کے لیے آیا تھا نئے مسائل آتے ہیں تو ان کے جوابات بھی فقہ کی روشنی میں قرآن و دیش کی روشنی میں ان کے جات بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ بوجھتا دین کا ہی کام ہوتا ہے اس لیے اتحاد کی عورت سے کسی کو انکار نہیں اتحاد ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن آج کل اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ہو رہا ہے تو عقائد میں بھی ہو جانا چاہیے معذلہ اتحاد صرف مسائل میں ہوتا ہے عقائد میں نہیں ہوتا اور جو قرآن و سنت کے واضح مسائل ہیں ان میں نہیں مطلب پانچ نوازیں تو یہ اب یہ نہیں کوئی اشتہار کر سکتے کہ چھ ہو جائیں یا چار ہو جائیں یہ واضح جو ہیں ان میں اشتہاد ایسی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو مسئلہ پہلے پیش نہ آیا ہو ابھی پیش آیا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب کیا ہوگا پہلے تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اب کیا ہوگا تو اس طریقے سے جو اس کا جواب دیتا ہے وہ مستحد ہوتا ہے اور عام طور پہ آج تو مفتی بھی ختم ہو گئے ہم لوگ جو ہیں ہم صرف صرف ناقل ہیں علمائی کرام کی کتابوں سے صرف نقل کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اصل مفتی ہی مجتحد کو کہتے وہ آج یعنی ناپید نا ہیں تو اشتہاد تو ہوتا ہے ہوتا رہے گا لیکن نام نہاد مجتحدین سے اللہ بچالے کہ جو ایسے اشتہاد کرتے ہیں کہ جس میں اسلام کی عزت کی بجائے اسلام کا معاذ اللہ بدنامی ہوتی ہے